يا أيها الناس ضرب مسل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا زبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلمهم الزباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز سد راثیم شہری سدری و یسیرلی امری وحل تبیل لسانی یفکو کاللی اللہ مربنا من نا رشنا نا واز نا من شرور اللہ ارن الحق حقم ورسک ورسک آمین یا سورہ حج کے آخری روکو پر ہمارے اس منتخب نصاب کا درس نمبر پندرہ مشتمل ہے اور اس پر ہماری اس سے قبل دو نشستیں منعقد ہو چکی ہیں تمہیدی امور میں یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ اس درس سے اصل میں اس منتخب نصاب کے چوتھے حصے کا آغاز ہو رہا ہے جس کا مرکزی مضمون ہے تواسی بالحق لوازم نجات میں سے جو تیسری لازمی شرط ہے انسان کی کامیابی کی فوج و فلاح کی نجات کی وہ تواسی بالحق ہے اور اسی سے متعلق مباحث ہیں کہ جو قدر تفصیل کے ساتھ شرح و بست کے ساتھ اس حصے میں وارد ہوں گے اس سے قبل اس منتخب نصاب کے پہلے حصے میں کچھ اور اصطلاحات بھی اس کے ضمن میں وارد ہو چکی ہیں چنانچہ تیسرے سبق میں امر بالمعروف معروف نہیں بل نیکی کا حکم دینا بدی سے روکنا چوتھے درس میں دعوت ومن احسن قولا ممن دعا اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلم لیکن جو ہمارا چودواں درس تھا سورہ حجرات پر مشتمل اس کے آخری حصے میں جامع ترین اصطلاح جو ہے وارد ہوئی جہاد فی سبیل اللہ کہ یہ ایمان حقیقی کا رکن رکین ہے رکن لازم ہے اصل میں ہمارا یہ چوتھا حصہ اس منتخب نصاب کا ہے وہ اب جہاد فی صبیل ہی کے مباحث پر مشتمل ہے دوسری بات کی عرض کی جا چکی ہے کہ ایک خاص اعتبار سے یہ قرآن حکیم کا جامع ترین مقام ہے وہ خاص پہلو یہ ہے کہ قرآن کی دعوت کیا ہے قرآن کا پیغام کیا ہے اور اس مقام پر دو حصوں میں اس دعوت کو تقسیم کر کے بڑی جامعیت کے ساتھ اس کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ایک قرآن کی دعوت عام ہے جس کے مخاطب ہیں تمام انسان اور وہ دعوت ایمان ہے لوگوں مانو اللہ کو اس کی توحید کو اس کی صفات کمال کو مانو یہ کہ مرنے کے بعد پھر جی اٹھنا ہے باس بعد الموت ہے حساب کتاب ہے جزا سزا ہے جنت ہے دوزخ ہے مانو اس بات کو کہ وہی ہے نبوت ہے رسالت ہے اس کا سلسلہ جاری رہا ہے اور بالآخر اپنی تکمیل کو پہنچ کر نقطہ عروج کو پہنچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے مانو اس کو کہ اللہ کی کتابیں نازل ہوتی رہی ہیں ہدایت انسانی کے لیے اور اس سلسلے کی آخری اور محفوظ کتاب ہے ان امور کو ماننے کی دعوت یہ دعوت عام ہے اور اس کے مخاطب جیسا کہ میں نے ارض کیا تمام نوع انسانی تو اس رکو میں چار آیات میں جو خطاب ہوا ہے وہ یا ناس سے اے لوگوں اس میں گویا کہ خلاصہ آ گیا ہے ان تمام امور کا پھر دوسری دعوت جو ہے قرآن کی اس کو ہم دعوت خصوصی بھی کہہ سکتے ہیں دعوت خاص کہہ سکتے ہیں اور وہ دعوت عمل ہے اور اس کے مخاطب ہیں صرف وہ لوگ جو ماننے کا اقرار کریں جب اللہ کو مانتے ہو تو اس کے احکام پر عمل کرو جب قرآن کو مانتے ہو تو اس کے قانون کو نافذ کرو جب رسول کو مانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنا امام بناؤ ان کے نقش قدم کی پیروی کرو ان کا اتباہ کرو قرآن کو تسلیم کرتے ہو اس کے حلال پر اتفاق کرو جس سے اس نے حلال قرار دیا اور جس کو اس نے حرام قرار دیا اس سے مجترب رہو ما امن ابل قرآن منستح اللہ مہارے جو شخص قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو حلال ٹھہرا لے تو اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے یہ ہے گویا کہ دعوتیں عمل اور اس کے بخاطب پہلے ایمان چنانچہ دوسری دو آیات جو ہیں آخری ان میں خطاب جو آج میں نے تلاوت نہیں کی ہے اس لیے کہ آج ہماری گفتگو ابھی ابتدائی پہلے حصے تک ہی محدود رہے گی تو پہلی چار آیات ہی میں تلاوت ہیں لیکن اگلی دو آیات میں خطاب ہے یا یوح لذینا آ اور واقعہ یہ کہ اس اعتبار سے جامع ترین مقام ہے ایک آیت میں چار فعل امر وارد ہوئے ہیں یا یو الزین عامور کاس جو ودور اب و فالخیر اللہ جبکہ پہلی چار آیتوں میں سوائے اس کے کہ لاہ غور سے سنو اور کوئی حکم نہیں ہے انشائیہ کلام نہیں ہے اس لیے کہ حکم جو ہے وہ تو عمل کے لیے دیا جاتا ہے اور عمل سے کا معاملہ جو ہے وہ سے ہوگا کہ جو ماننے کا پہلے اقرار کر لیں ایمان کا اقرار کریں ان سے کہا جائے گا کہ یہ اس کے عملی تقاضے ان کو پورا کرو بہرحال وہ تو بات کی ہماری بحث ہوگی کہ واقع تن اس مقام پر دو آیات میں فرائض دینی کا جامع تصور نہایت اختصار کے ساتھ آیا ہے اور بہت ہی جامعیت کے ساتھ آیا ہے جیسے ایک سیڑھی پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی چار سیڑھیوں میں جو ایمان کے پھر لوازم ہیں عملی جو اس کے فرائض ہیں ان کا ایک نہاج جامع تصور دے دیا گیا ہے اب جو پہلا حصہ ہے جس پر کہ ہماری اس سے پہلے نشستیں ملقد ہو چکی ہیں ہم ایک آیت کا مطالعہ مکمل کر چکے یا سور ب مثل ان میں اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے توجہ سے سنو ان لذین تناہ نئی اخلوق زبابم و اولہ یقیناً یہ ہستیاں جنہیں تم پکار رہے ہو جن سے دعائیں کر رہے ہو فریادیں کر رہے ہو استغاثے کر رہے ہو وہ تو ایک مکھی تک کی تخلیق پر قادر نہیں ہے چاہے سب مل جل کر زور لگا لیں اور وہ تخلیق کیا کریں گی وہ یسنب ہوم و لا ہو مکھی ان سے کوئی شہ چھین کر لے جائے تو وہ ان سے واپس لینے پر بھی قادر نہیں دا فتحوب کیا ہی کمزور اور ناتواں اور حقیر اور عاجز ہے طالب بھی مطلوب بھی مطلوب یہ معبود ہے تمہارے جنہیں تم پکار رہے ہو اور تم ان کے طالب ہو جب ان کے لاچارگی کا اور بے بسی کا یہ عالم ہے تو قیاس کنز گلستان بہار مرا تم خود اس کے اوپر اپنے بارے میں قیاس کر لو عرض کر چکا ہوں میں اس پر تفصیل سے کہ اس میں ایک طرف تو وہ شرک سامنے آیا ہے کہ جو مخاطب اول سے پرانے حکیم کے جس, جس شر کا رواج ان میں تھا بت پرستی بتوں کے سامنے حلوے مانڈے چڑھا رہے ہیں چڑھاوے چڑھا رہے ہیں سجدے کر رہے ہیں طواف کر رہے ہیں بتوں کا دعائیں کر رہے ہیں استغاثے کر رہے ہیں دعائیاں دے رہے ہیں تو گویا کہ ان کو چونکانے کے انداز میں متوجہ کیا گیا کہ سوچو تو صحیح اور تو کرو کن کو پکار رہے ہو ان کے اندر تو کوئی قدرت نہیں ہے البتہ یہ کہ پھر گاؤں فخ والمطلوب اس میں جو شرک کی اصل حقیقت ہے اور توحید کی اصل حقیقت ہے جو ابدی ہے جو اس کی روح ہے جو اس کا اصل جو خلاصہ ہے وہ بیان کر دیا گیا حقیقی شرک یہ ہے کہ انسان کا مطلوب و مقصود اللہ کے سوا کوئی اور ہو کوئی شے کوئی دنیاوی کوئی حقیقت کوئی نظریہ کوئی تصور من گھڑت خیال کوئی شے اللہ کے سوا جو کچھ ہے ماصول اللہ اس میں سے کوئی شے کوئی چیز کوئی ہستی اگر انسان کا مطلوب و مقصود بن جاتا ہے تو بس یہ شرک ہے توحید یہ ہے کہ لا مقصود لا مطلوب الا اللہ لا محبوب اللہ یہ تو گویا کہ بالکل ابتدائی قدم ہے عوام کسی سطح کے مطابق اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں لا اللہ لا اللہ لیکن یہ کہ عبادت جو فرمایا گیا و ما خلط الجن ون صلّہ عبادت تو بہت ایک ہما گیر اور بہت جامع اصطلاح ہے ہمارے قدیم مفسرین نے تو اکثر نے اللہ لیابود سے مراد لیا ہے اللہ لارفون لیکن یہ کہ عبادت کے مختلف پہلوؤں کو جمع کر لیجئے اس میں معرفت بھی ہے محبت بھی ہے اطاعت بھی ہے اللہ لارفون اللہ لیحبون اللہ لردون وہ مجھی کو راضی کرنے کی کوشش کریں مجھی سے لو لگائیں مجھی سے محبت کریں میری, کرے, میری ہی بندگی کریں میری ہی تعداد کریں میرے ہی احکام پر عمل پیرا ہوں میرے ہی حلال پر اکتفا کریں میرے حرام کردہ چیزوں پر سے اجتناب کریں یہ ہے عبادت کا تصور تو معلوم یہ ہوا کہ الا اللہ لیکن اس میں بھی جو اصل خلاصہ ہے اصل جو باتمی روح ہے وہ یہ ہے اب آپ غور کیجئے کہ کوئی فرض کیجئے کہ لکشمی دیوی کی پوجا کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے اس کے خیال میں یہ لکشمی دیوی جو ہے یہ دولت کی دیوی ہے جس پر اس کا کرم ہو جائے گا اس کی نظر کرم ہو جائے گی بس وہ اس اس بارے نیارے ہو جائیں گی دولت مل جائے گی تو اصل مطلوب وہ لکشمی دیوی نہیں ہے اصل مطلوب تو وہ مال ہے دولت ہے پجاری تو وہ مال کا ہے یہی وہ بات ہے جو اقسام شکم میں بیان کر چکا ہوں حضور نے فرمایا کا ویسا ابدو دینارے وابدود درہم ہلاک ہو جائے جرہم و دینار کا بندہ تو بظاہر کوئی شخص مسلمان ہے وہ کسی لکشمی دیوی کی تو پوجا نہیں کر رہا ہے لیکن دولت کو برائے راست پوج رہا ہے دولت ہی اس کا معبود ہے دولت ہی اس کا مطلوب ہے دولت ہی اس کا مقصود ہے تو اصل جو حقیقت ہے وہ سمجھو ریاکاری کر تو رہا ہے کوئی عبادت کا کام کوئی نیکی کا کام لیکن دکھانے کے لیے کر رہا ہے کسی کو تو کون معبود ہوا وہ جنہیں خوش کرنا مقصود ہے مطلوب و مقصود تو وہ ہے تو اصل میں نماز پڑھی جا رہی ہے لیکن شرک کیا جا رہا ہے منسوامہ یورا فقط اشرک عوا منسلح یورا فقط اشرک ہوا منتصقہ یورا افقت اشرکا جس نے دکھانے کے لئے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھانے کے لئے صدقہ و خیرات کیا شرک تو یوں سمجھئے کہ وہ شرک جو اس معاشرے میں بالفعل تھا اس سے نفی کر کے اس کی لیکن بات وہاں پہنچا دی گئی اب ہدایت ایک فارمولہ الجمرے کا فارمولہ دیکھ لو اپنے اعمال کا تجزیہ کرو اپنے محرکات عمل کا جائزہ لو تمہارا اصل مطلوب کون ہے اگر تو حقیقتا نصب العین ہے صرف اللہ کی رضا اگر تو مطلوب و مقصود ہے صرف اللہ کی ذات یریید نہ وجہ اللہ تعدینہ کان <عَانَهُم> وہ لوگ جو صرف اللہ کے روح انور کے طالب بن جاتے اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کرے اگر تو یہ ہے تو تہنیت ہے مبارک باد ہے تم موحد ہو تم توحید پر قائم ہو اور اگر یہ نہیں ہے مطلوب و مقصود چاہے وہ شہرت ہو چاہے وہ مال ہو چاہے وہ دنیا میں کوئی اور چیز ہو چاہے وہ وطن ہو چاہے وہ کسی اور تصور کو تم نے معبود بنا لیا ہو ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے زندگی ترکے کے آرزو کے بعد کیسے سانسوں میں ڈھالی جاتی ہے تصورات بن جاتے ہیں معبود وطن بن گیا معبود ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے یہ گفتگو تو ہم کر چکے ہیں اب اگلی آیت کی طرف آئیے اس میں اصل سبب بیان ہو رہا ہے اور یہ بھی اس اعتبار سے فلسفہ شرک کے موضوع پر نہایت اہم مقام ہے قرآن مجید کا ما قدر اللہ حق کا ان اللہ عزیز یہ اندازہ نہ کر پائے اللہ کا جیسا کہ حق تھا اس کے اندازہ کرنے کا یہاں لفظ قدر کو سمجھیے یہ فیل کی شکل میں بھی آیا ماہ قدرو ماضی منفی اور پھر اسم بھی آیا ہے حق کا قدرے ہی بالکل اسی مفہوم میں انگریزی کا لفظ ہے قدر کسے کہتے ہیں ویلیو کو قدر و قیمت اردو میں بھی ہم اس کا استعمال کرتے ہیں قدر و قیمت اور کسی شے کا اندازہ کرنا اس کی قدر و قیمت کا یہ ورب ہے ٹو ایویلویٹ کسی شے کی قدر و قیمت کا تعین کرنا اس کا اندازہ کرنا ویلیو اور ایویلویٹ یہ اسی مفوم میں یہ لفظ آیا ہے یہ اللہ کا اندازہ نہیں کر سکے اس کی عظمت کا اس کی جلالت قدر کا اس کی صفات کمال کا تصور حاصل نہیں کر سکے اس وجہ سے شرک میں مبتلا ہوئے ورنہ واقعہ یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر علم اور معرفت اور پہچان جو ہے اگر وہ جو بھی کم سے کم درجہ مطلوب ہے اس تک انسان کو حاصل ہو جائے تو شرک کی گندگی میں انسان ملوث نہیں ہوگا شرک کی پستی میں مبتلا نہیں ہوگا اصل میں یہ انسان کے ذہن فکر اس کے تصور اور اس کی جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے اندر جو بھی کانشسنس کی سطح ہے یہ اس کی پستی ہے در حقیقت جس کے نتیجے میں انسان عمل شرک میں ملوث ہوتا ہے ما قدر اللہ حق قدر ان اللہ لاقویل عزیز حقیقت یہ ہے کہ اللہ خود قوی ہے لاقویل یقیناً ہے قوت والا عزیز زبردست ہے غالب ہے اصل میں اب اس کے پس منظر میں آئیے اور اس کو بھی سمجھ لیجیے دونوں اعتبارات سے قدیم شرک کیا تھا اور جدید شرک کیا ہے یا اویلی شرک کیا ہے یا شر کی روح کیا ہے ذاؤفق عالب ود مطلوب کے حوالے سے ان دونوں اعتبارات سے اس آیت کو سمجھیے شرک چاہے وہ قدیم تھا جاہلیت قدیمہ میں جو شرک کی مختلف شکلیں رہی ہیں اور چاہے یہ مستقل شرک ہے اور دائمی شرک ہے یہ جو غوفت طالب والمطلوب میں جس کا ذکر ہوا دونوں کا سبب وہی ہے ما قدر اللہ حق قدر اب اس کا جائزہ لیجئے کہ قدیم شرک کی اصل بنیاد کیا تھی انسان نے خدا کو مانا تو ضرور لیکن اسے اپنے اوپر قیاس کیا انسان نے جب اپنے بارے میں سوچا میں کسی کی اولاد ہوں کوئی میری اولاد ہے کوئی جورو ہے کوئی بیوی ہے رشتے ہیں ناطے ہیں آخر اللہ خدا اس کا بھی نہ, کوئی نہ کوئی رشتے دار کوئی کوئی تو اس کی اولاد کوئی اس کی بیوی کوئی تو اس کے ہونے چاہیے یہ جس کی نفی قرال کرتا ہے لم یلت ولم یولت یہ سارے تصورات تمہارے جو ہیں در حقیقت یہ تم اپنے اوپر قیاس کر رہے ہو مرابر صورت خیش آفری دی برون خیشتنگ آخر دی دی تم تصور کر رہے ہو خدا کا لیکن اپنے اوپر تیاس کر رہے ہو یہ ہے وہ شرک کی بنیاد جس کی وجہ سے کہیں بیٹے تجویز کر دیے گئے کہیں بیٹیاں تجویز کر دی گئیں کہیں خدا کے لیے بیوی بھی بی قرار دے دی گئی چنانچہ ہندو مائیتھولوجی میں تو آپ کو معلوم ہے کہ خدا کی بیوی بھی بی ہے اس کے لیے بھی ظاہر بات ہے جب انسان کے بیوی بی ہے تو خدا کے کیسے نہ ہو انسان کو اولاد کی ضرورت ہے تو خدا کے کیسے اولاد نہیں ہوگی خدا کی بیٹیاں بنا دیا جو مشرقین عرب تھے انہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا عیسائیوں نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنا دیا یہ غنیمت ہے کہ حضرت مریم کو خدا کی بیوی نہیں کہا لیکن یہ کہ خدا کی ماں تو بنا دیا گاڈ ایز فادر گاڈ ایز مدر اینڈ گاڈ ایز سن یہ تصلیس تھی جو ابتدائی تسلیس تھی اور اسی کا ذکر سورہ آل عمران میں موجود ہے وہ تو بعد میں یہ تسلیس کی جو حیرت ہے وہ بدلی ہے اور پھر انہوں نے حضرت مریم کو اس میں سے نکال کر اور دی ہولی گھوست جو ہے روح القدس خدا باپ بیٹا اور روح القدس وہ جو بیچ میں حضرت مریم کا معاملہ تھا اسے اب نکال دیا گیا آج کوئی بھی حضرت مریم کو شریک نہیں کرتا اس تسلیس کے ایک قنون کی حیثیت سے لیکن ابتدائی تسلیس تو یہی تھی اس لیے کہ یہی معاملات دنیا میں مشرکانہ جو مذاہب تھے اس سے پہلے چنانچہ قدیم جو مصری تہذیب تھی اس میں بھی یہی تصور موجود تھا متھرازم جو ہے اس میں بھی یہی تصور موجود تھا تو در حقیقت یہ عیسائیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد تو پھر اپنے عقائد کو مدم کیا ہے تو وہ نقشہ ہے اصل میں عکس ہے ان تمام چیزوں کا کہا کہ جو اس علاقے کے اندر جو عقائد مشرکانہ موجود تھے انہی کے اوپر ڈھال دیا بہرحال پہلا تو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ خدا کے بیٹے بیٹیاں قرآن مجید جو ہے اس قدر شدت کے ساتھ جو نفی کرتا ہے لم لد ولم یولت کلحمد اللہ دا کہہ دیجئے ان سے کہ کل شکر کل سنا کل حمد اللہ کے لیے اس نے کسی کو اپنا اولاد نہیں بنایا نہ بیٹا نہ بیٹی لم یلد ولم یولت نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا ان تمام تصورات سے وہ ماورا ہے منزہ ہے آلہ ہے ارفا ہے یہ تم اپنے اوپر قیاس کر کے یہ چیزیں خدا کے ساتھ نکھی کر رہے ہو اس سے آگے چلیے اکثر و بیشتر جو یہ مشرکان قدیم جو مشرکانہ مذاہب ہیں اور عقائد ہیں ان میں خدا کو ایک بڑے سردار بڑے بادشاہ شہنشاہ پر قیاس کیا گیا اور اس کے تمام لوازم جو ہے اس کے ساتھ شامل کر دیے گئے اس لیے کہ بڑے سے بڑا بادشاہ بڑے سے بڑا سردار بڑے سے بڑا شہنشاہ آخر اس کی قوت کے کا جو تجزیہ کرتے تھے تو وہ سرداروں پر نائبین سلطنت پر داروں بدار تھا نا اکیلا وہ کیا کر لیتا تھا اکیلا جو ہے اکیلا چنا پہاڑ نہیں پھوڑ سکتا ایک بادشاہ کا خاکہ کتنا ہی بڑا شہنشاہ دو ہاتھ دو پاؤں ہی تو ہے اس کے لیکن اس کی فوج ہے اس کے نائبین سلطنت ہے اس کے نائبین ہیں اس کے وہ ہیں اس کے سپ سالار ہیں اس کے جاگیردار ہیں یہ ہیں جن کے بل پر وہ حکومت کر رہا ہے لہذا اللہ کے ساتھ بھی آلیہ یہ آلحا کا تصور اللہ کے ساتھ جو آیا ہے یہ وہی تصور ہے نائبین ہیں یہ اس کے آیان مملکت ہیں اس کے نائبین سلطنت ہیں یہ اس کے سردار ہیں امرا ہیں اور ان کو اختیار حاصل ہے ظاہر بات ہے کہ جو نائبین ہوتے تھے آنے مملکت ہوتے تھے آخر ان کے پاس اختیار ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے بادشاہ تک تو رسائی بڑی مشکل تھی اصل میں تو لوگوں کو واسطہ انہیں سے پڑتا تھا یہ تصور ہے جس پر کہ اور اس میں نوٹ کر لیجیے میں پہلے بارہ بیان کر چکا ہوں کہ اصل میں تو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ کسی حقیقت کی بگڑی ہوئی شکل ہے وہ حقیقت کون سی ہے وہ ایمان بالملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے وہ ملائکہ ہیں جن کو یہ صورت دے دی گئی ہے ہم بھی مانتے ہیں حدیث میں آیا ہے اور سیدت میں تذکرہ ملتا ہے ملک الجبال وہ فرشتہ جو پہاڑوں پر مامو ہے انہوں نے اسے پہاڑوں کا دیوتا قرار دے دیا آپ سمجھیے کہ ایمان بالملائکہ کے یہ دیوتاؤں اور دیویوں کی شکل اختیار کرنے میں بال برابر کا فرق ہے صرف آخر نورانی ہستیاں ہیں ہم بھی مانتے ہیں عباد المکربون بڑے باعزت ہے مخلوق ہے اللہ کی نورانی مخلوق ہے اللہ کے مقربین ہے اللہ تعالی کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ہم العرش ہیں مقربین ملائکت المقربین ہیں آخر مقام تو ہے نا لیکن صرف ایک بات ذہن سے نکل جائے تو شرک ہو جائے گا اور وہ بات ذہن میں رہے تو انسان جو ہے وہ توحید پر کار رہے گا اور وہ یہ کہ انہیں اختیار کوئی حاصل نہیں یلون اما یو یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورت تحریم میں لا یاسون یلون اما یو مرون اللہ جو حکم انہیں دیتا ہے وہ نافرمانی نہیں کرتے وہی وہ کچھ کرتے جس کا انہیں حکم ملتا ہے یہ ہے اصل میں بال کا معاملہ جو میں نے کہا ہے ذرا یہ چیز اوجل ہو جائے تو یہی ہستیاں یہ دیوتا بن گئے ملک الجبال وہ پہاڑوں کا دیوتا ہو گیا پانی پر کوئی مابور ہے بارش پر کوئی معبور ہے وہ بارش کا دیوتا ہو گیا لیکن فرق کیا ہے را یالون ان کا یہ عالم جو ہے وہ رقصہ کھینچا گیا ہے سورہ مریم میں کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل سے کبھی کوئی شکوہ کیا ہوگا اس کا ذکر تو قرآن میں نہیں ہے لیکن بین السطور پس منظر میں تو ہے کہ آپ بہت دیر دیر کے بعد آتے ہیں وہی کا ہمیں انتظار رہتا ہے تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ ذرا جلدی آیا کرے تاکہ ہماری جو تسکین کا سامان ہو ہمیں تشفی حاصل ہو جواب کیا دلوایا گیا ومانت نزل و اللہ بے امر ہم ناظر نہیں ہو سکتے آپ کے رب کے حکم کے بغیر لہو ماں بینا ادینا وما خلفنا وما بین اسی کے اختیار میں ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے مابین ہے ذرا غور کیجیے الفاظ یا فلسفیانہ اصطلاح نہیں آئی کل اور کل کون, کون و مکان یہ اصطلاحات فلسفے کی ہیں قرآن نے اس طرح کی اصطلاحات کو استعمال نہیں کیا لیکن بات وہی تک پہنچا دی ہمارے سامنے جو کچھ ہے اس کا اختیار بھی اسی کے ہاتھ میں ہمارے پیچھے جو کچھ ہے اس کا اختیار بھی اسی کے ہاتھ میں اور جو دونوں کے ماں بہن ہیں یعنی ہم ہمارے سامنے ہمارے پیچھے کے ماں بہن کون ہیں ہم اس کا اختیار بھی اسی کے ہاتھ میں اختیار بت صرف اللہ کا ہے لہو ماں بین آئے دینا و ما خلفنا و ما بین مماکان رب کا نسیح اور اے محمد آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے یہ تاخیر جو ہے یہ کسی نسان کی وجہ سے نہیں ہوتی یہ بھی حکمت پر مبنی ہے وقف وقفے سے آنے ہی میں حکمت ہے مرتل نہ ہو ترتیلہ و نہ ہو یہ تو حکمت ہے کہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا جا رہا ہے